برانا مختار موردن کو حضرت علامہ العلامہ مختلف و موضوع پارا زمنگ دکان پتہ سا تئی اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی اور انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس توحید و سنت اسلامی کے سب سینٹر نے سیول ہسپتال کالو خان منسلک مختلف علماء طوری اور تقریرہ اور نظمنا ملاوے گی زمگر ٹیلیفون نمبر تھے تین سو دس دو سو چونسٹھ شادی شدہ تھی ان کے شوہر کا نام عبداللہ ابن حسن تھا حضرت حسن دی نو سی اپنے چاچے کے پتر دی شادی ہو چکی سی عبداللہ تھی عمر سی نالی سال اس بنائی چھ سال دی چھ سال دی نہ بنایا تو روئے کس طرح لوگ چھ سال بنائیں گے تو لوگ روئیں گے نا اتنے تو روانے پاوے بیڑے دی ڈبی ڈھا کے روانی ابے اگلا تو نو بیڑا نہیں سی لگیا پٹھان تاڑی جا کے پانی بند ہو گیا پٹھان کوئی فرق نہیں روٹی بند ہو گئی کوئی فرق نہیں خیمے لوٹ گئے کوئی فرق نہیں جاکر آ کیا بھی تو رون ہی نہیں پائے اس کھوچے حضرت حسین کا بیڑا بھی بند کر دیا گیا وہ رونے آ کے او بیڑا بھی بند کر دیا گیا بڑا ظلم کیا انہوں نے حضرت <laughs> <laughs> سکینا کی عمر کتنی ہے <laughs> <laughs> کیسے کہانی ہے مسلمیں بھی نے اکیل آئے تو اپنے دو بیٹے چھوٹے, چھوٹے بیٹوں کو ساتھ لائے میں چھوٹا ہوتا تھا نا دوسری تیسری میں میں پڑھتا تھا نا تو میں کبھی کبھی شیوں کی میں پھر سنا کرتا چھوٹا تھا تو, تو ایک ذاکر نے مسلم کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا میں بھی بڑا رویا بہت <laughs> مسلم کے بیٹے وہ ادو تھپڑ لگے اتو چکن جس طرح ڈاکو نہیں چھوٹے بچے پھر وہ جب دونوں بچوں کو مارنے لگے تو بڑا کہتا تھا چھوٹے نو میرے سامنے نہ مارو پہلے من مار لو پھر بڑا کہتا تھا نہیں نہیں اے چھوٹا وہ ایسی نمونہ بنایا ہوا انہوں نے روا روا روا کے گگا کر چاری کام مزے کی بات یہ ہے یارو او لوگو او لوگو, او لوگو. حضرت مسلم ابن عقی جو تھے ایک کوفے جا رہے سن پکنک منا پکنک کیوں جا رہے تھے خود خدا کے لیے بتاؤ کیوں جا رہے تھے حالات معلوم کرنے جا یہ خطرناک حالات ہوں تے بندہ چار سال دے پتر پار لے کے تر پہ وہ کلو ہاتھ مارو جا کچھ عقل نو ہاتھ مار ایسے حالات ہوں خطرناک حالات ہوں تو بندہ اپنے چار پانچ سال کے بیٹوں کو ساتھ لے کے چل پڑتا ہے جڑا دھرنا دتا جانا حکومتوں کے خلاف بندے اپنی چھوٹی بیٹیاں پتر بھی لان لا دینے آتے خوف خدا کریں کوئی بندہ سوچے سب یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو بنائے جاتے ہیں حقائق کو چھپایا جاتا ہے پہلی شرط حضرت تقرین جائے علی کا پتر ہونے ہے توجہ کہوں بات اور اس منہ سے بات کرے اس زبان سے حضرت حسین اس زبان سے کہے آگے کفریں بے دینی زلمیں باتیں مجھے واپس جانے دو اس زبان سے حضرت حسین بات کریں جس زبان کو میرے نبی اپنے منہ میں لے کے کھجور کی گٹھڑی کی طرح چوسر کرتے تھے اور میرا حسین اس منہ سے بات کریں کہ نبی پاک نے گود میں اٹھایا افتافا کا یا بلیا میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو واہ حسین واہ حسین استافا کا یا میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو حضرت حسین نے اپنا منہ کھولا میرے نبی نے اپنی لو ان کے منہ میں لو یہ لوب جو کڑوے کنویں میرے نبی نے ڈالی تو کروا کنواں ہی میٹھا ہو گیا جو لواب کڑوے کنویں میں گئی تو کروا کنواں میٹھا ہو گیا وہ لوب حضرت حسین کے منہ میں آئی جس منہ میں میرے نبی کی لو آب آئی ہو منہ سے بندہ باطل سے پیچھے بھاگے یہ ہو سکتا ہے <تصفح> اس زبان سے بندہ کہے مجھے واپس کیا دے دو اگے کفر ہوئے اور حضرت حسین کہے مجھے واپس <تصفح> پہلی شرط دوسری شرط مجھے سرحدوں پہ, پہ پہنچا دو ترکوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے؟ اسلامی سرحدیں مجھے اسلامی مسلمانوں کی سرحدوں پہ, پہ پہنچا دو حکومت کس کی تھی سرحدیں کون سی بن گئی ہیں اسلامی کون کہہ رہا ہے حضرت حسین مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پر پہنچا دو تاکہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں یا غازی قرار پاؤں دو شرطیں تیسری شرط مجھے جزید کے پاس لے چلو فاہوا ابن و امی وہ میرے چچا کا بیٹا ہے پازاؤ ہی یدی میں ہی. اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں اٹھاؤ تبری اٹھاؤ الوداع ون نہایا اٹھاؤ تلخی سے شافی اٹھاؤ راسل حسین ابن تیمیہ کا اٹھاؤ منہاجو السنہ ابن تیمیہ کی اٹھاؤ ابن خلدون اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں یہ تیسری شرط مانی گئی حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور دمشق کا راستہ اختیار کر لیا تیسری شرط مانی گئی یہ جو ساتھ کوفی ساتھ ساتھ آ رہے تھے اور وہ چودھری جن کے نام کے خط حضرت حسین کے پاس تھے انہوں نے جب دیکھا کہ جو جال ہم نے بنا تھا اختلاف والا انتشار والا لڑائی والا وہ تو سارا ہو گیا تار تار اور حضرت حسین کی ہو گئی سلو اور حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑ کے راستہ کون سا اختیار کر لیا دمشق والا ان کی ہو جائے گی سلو سڈے خط پہنچنگ گے یزید کو لوں تو یزید ساری چمڑی ادھیڑ دے گا بغاوت کا ہوگا مقدمہ سڈے ناؤں اس موڑوں نے اسے کوئی ایسا معاملہ کرو حسین یزید کے پاس ہا. یہ ساتھ کوفی اور وہ چودھری جو ابن سات کی فوج میں تھے جنہوں نے خط حضرت حسین کو لکھے تھے ادو ابن ساتور اندر رگڑا چڑھیا تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے لیکن خط ان کے لکھے ہوئے موجود تھے دس خط ان کے موجود تھے ان ابن سات کی فوج میں وہ لوگ جو چودھری تھے اور یہ سات آدمی انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا یکمار کی حملہ کرو اور حضرت حسین کو شہید کر دو اور خطوں کو ضائع کرو خط جلا دو تاکہ جزید تک یہ خط نہ پہنچ سکے دس محرم کو اثر کے قریب انہوں نے یکمار کی حملہ کیا جو سامنے آیا اس کو کاٹتے چلے گئے علی اکبر کٹ گیا علی اسکر کٹ گیا عباس کٹ گئے حضرت حسین کٹ گئے اور خیموں کو اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے انہوں نے خیموں کو کیا لگا دی آگ لگا دی تاکہ خط ضائع ہو جائیں اور لوگوں اگر یہ باضابطہ جنگ ہوتی بازابہ جنگ ہوتی اور بعض جنگ ہوتی جنہ ظالمانے نے چھ مہینے دے علی اصغر نو نہیں چھڈیا انہ 18 سال دے زین نو کیوں چھڈیا معلوم ہوا تفری میں سب کچھ ہو گیا جو سامنے آیا کٹتا چلا گیا اللہ نے کیا کہ زین العابدین اللہ نے کیا کر لیے بچا لیے محفوظ کر لیے ان ساٹھ کوفیوں نے یہ ساری کارستانی کی اور ابن سات کے دستے میں وہ جو چودھری موجود تھے غدار انہوں نے مل کر یہ ساری کارستانی کی جو سامنے آیا ان کو مٹاتے چلے گئے ایک بات اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ان ساٹھ کفیوں نے نہیں کیا ابن صاحب کی فوج نے کیا ان ساٹھ کفیوں نے نہیں کیا ابن زیاد کی فوج نے کیا ان ساٹھ کفیوں نے نہیں کیا یزید کی فوج نے کیا تو میں ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت حسین کی تیسری شرط مانی گئی تھی اور مان کر وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے انہ کیوں مارنا سی ادرولا مک گیا سی ان کا جھگڑا تو ختم ہو گیا تھا حضرت حسین نے بات مان لی تھی حضرت حسین دمشق کی طرف چل پڑے تھے حضرت حسین یزید کی طرف جانے لگے تھے ان کی سلو ہو چکی تھی ان کی تو مفاہمت تو گئی تھی ان مارنا سی مارنا تو انہوں نے تھا جن کا راز فاش ہونا تھا جن جو غدار تھے انتشار افطراعت پیدا کرنا چاہتے تھے انہوں نے مارنا تھا چنانچہ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے کنبے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور جتنے یہ بندے قاتل تھے ابن ساتھ کے دستے نے ان کو بھی قتل کر دیا تھا یہ ہے سارا واقعہ جس میں بڑا نمک میراج مثالہ لگا کے بڑھا کے اس کو بیان کیا جاتا ہے واقعہ یہ ہے اس جس طرح واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس طرح حضرت حسین کی پوزیشن کمزور ہوئی کہ مستحکم سبحان سب اللہ سبحان اللہ. سب اللہ. سب اللہ. اللہ حضرت حسین کتنے اونچے چلے گئے کہ ایک موقع پر جا کر اللہ نے انہیں اس طرح بچایا کہ اس ساری سازش کا انہیں کیا پتہ چل بھی. واپس چلے گئے اب کچھ سوال ہوں گے جو اکثر تو اسی سے متعلق ہوں گے اس واقعے سے میں اس کے جواب دیتا چلا جاؤں گا اس کے علاوہ بھی ہوں گے سوال بسم اللہ تھک تو نہیں گئے آپ آج بہت زیادہ بیان نہیں ہوگا میت کو قبرستان لے جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں ہو جائیں تو گناہ ہوگا یا نہیں دیکھیں جی بیٹھ جائیں میت کو میری طرف توجہ کریں میت کو قبرستان لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہوں میت کا سر اس طرف ہو قانون یاد رہے گا جس طرف آپ جا رہے ہیں میت کا سر اس طرف پاؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے مشرق کی طرف ہوتے ہیں مغرب کی طرف ہوتے ہیں شمال کی طرف ہوتے ہیں یا جنوب کی طرف ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس قانون یاد رکھیں کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں چل رہے ہیں میت کا سر جو ہے اس طرف ہونا میت کو قبر میں لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے مفتی رشید احمد لدھیانوی کا خیال ہے کہ پورا جسم قبلے کی طرف ہو کیا یہ درست ہے بالکل درست ہے جی یہ جس طرح ہم لٹا دیتے ہیں نا جی یعنی لٹایا اور منہ جو ہے وہ کر دیا قبلے کی طرف یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے صحیح طریقہ میت کو لٹانے کا یہ ہے کہ اس کا پورا پہلو قبلے کی طرف اس کے پیچھے کوئی اینٹے رکھ کے نا پیٹھ کے پیچھے کوئی انٹے رکھ کے پورا سینہ جو ہو وہ کس کی طرف ہو یہ مفتی رشید احمد صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے جو کہا ہے جی یہ صحیح کہا ہے دفنانے کے بعد قبر پہ دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں بالکل مانگنی ہے جی سنت ہے جب آپ دفن کر چکے قبر بنا چکے قبر بن چکے تو ایک آدمی قبر کے سرانے اور ایک آدمی قبر کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو جائے سرانے والا سورت بقرہ کا پہلا رکو اور پاؤں والا سورت بقرہ کا آخری رکو پڑے اس کے بعد سارے لوگ اس میت کے لیے کیا کر لیں جی دعا کر لیں اس میں ہاتھ نہ اٹھائیں ہاں اگر قبر اس جگہ پہ ہے کہ اس سے آگے قبلے کی جانب کوئی قبر نہیں ہے یہ سب سے آخر میں ہے تو پھر آپ قبر کو پیٹ پیچھے کر لیں خود قبلے کی طرف ہو جائیں پھر آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں جی ایک عالم کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ یزید, ابن معاوی، یزید ایک دفعہ یزید معاویہ کے کاندے پر تھے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے کاندے پر جہنمی سوار ہے دیکھیں بعض لوگ ایسی چیزیں گھڑتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا یعنی معاویہ گزر رہے تھے یزید ان کے کاندے پہ تھا نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی جنتی کے کاندھے پر یہ ہنمی سوار ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یزید پیدا ہی حضرت عمر کی خلافت میں ہوئے ہے <تصفح> کب پیدا ہوا ہے حضرت عمر کی خلافت پیدا ہوا ہو یعنی جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا انہیں معاویہ دے کن دے تے کے کندھے کے حضور دے سامنے گزار چڑ جھوٹ دیکھیں آپ جھوٹ دیکھیں کس طرح بنائے گئے اسی تقریر میں انہوں نے بیان کیا کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی ارشاد نبوی نہیں ہے نہیں جناب میرے نبی نے فرمایا اللہ اجعل و معاویت ہادیم محدیم وحدبی علم الم معاویت الکتابہ ول العذاب وکل اذاب اللہ فی البلاد یہ ساری فضیلتوں میں اہلا معاویہ کو ہادی بنا دے مہدی بنا دے معاویہ کو حساب کا علم کتاب کا علم دے مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ نبی پاک اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ معاویہ کو عذاب سے کیا کر لے ایک بات آپ اس مجلس میں آج لازمن بتائیں کہ آپ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں سے کس کو افضل مانتے ہیں اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کو افضل سمجھتے ہیں میں نے بیان کر دیا جی میں نے بڑی وزار سے بیان کیا کہ یہ پوری دھرتی بھی معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے تو خدا کی قسم حضرت علی کا مقابلہ حضرت علی بہت اونچے حضرت علی بہت اعلی ہیں دعا مانگنے میں کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے یا نہیں حضرت آدم نے ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی تھی نہیں جی کونی مانگی تھی <laughs> مانگی تھی <laughs> مانگی تھی وہ نہیں مانگی تھی وہ حضرت آدم نے جو مانگی تھی نا وہ قرآن بیان کرتا ہے میرے بھائی پہلے پارے میں بیان کیا فتح لک کا آدم و میں ہی مات آدم نے اپنے رب سے چند کل میں سیکھے کہ مولا تیرے منانے کا طریقہ مجھے نہیں آیا مولا تو خود بتا تو کیسے مانتا ہے فتح کا سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کل میں ان کلموں کو اللہ نے سورت آراف میں آٹھویں پارے میں جا کے ذکر کیا ربنا ظلمنا الفوسنا ربنا ظلمنا الفوسانا وہی لم تک پھر لنا وتر ہمنا لن کو بتائیے کوئی ہے وسیلے کا ذکر ہے کوئی واسطے کا ذکر ہے کوئی تبصر کا ذکر ہے کوئی فلاں کا حق فلاں کا واسطہ فلاں کا صدقہ اچھا جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے جتنی دعائیں آپ کو یادیں ہیں پڑھ لیجیے دل میں پڑھ لیجیے جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ربا نہ آتے نا حسنت و فلاخرت حسنت و کنا بننا ربا نہ لاتو کلو بنا بادنا کا رہما ان کا انتل و ہا ربی مقیمت مکیم سلاتی و منظوریتی رب و تقبل دعا رب نرلی ولی والی ولی مومنی یوم یقومل جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں کسی دعا میں وسیلے کا ذکر ہے جی بولتے نہیں ہو نہیں جتنی دعائیں قرآن کی ذکر کی ہیں قرآن نے ذکر کی ہیں نبیوں کی وہ ساری دعائیں پڑھ لیجیے حضرت آدم کی دعا ابھی ہم نے پڑھی حضرت نو نے دعا مانگی ربے امی مغلوبل فن تصر حضرت موسا نے دعا مانگی ربی دین حضرت یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحان کا عنی من الظالمین حضرت ایوب نے دعا مانگی وا یوب از حضرت زکریہ نے دعا مانگی رب حبلی مل لدن کا ذریتن سیے رب حبلی مل لدن کا رب لا تذرنی فردا وانت خیر ال نبی پاک نے دعائیں مانگی جتنے نبیوں کی دعائیں قرآن نے ذکر کی ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر ہے بھائی بولتے نہیں ہو سارے نبیوں کی دعاؤں میں وسیلے کا کوئی ذکر نہیں جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں وسیلے کا کوئی ذکر نہیں آؤ بندیالوی ایک بات کہنے لگا ہے حدیث میں ایک کتاب الدعوات موجود ہے پوری ایک بام موجود ہے اس کا نام ہے کتاب الدعوات یعنی اس میں دعاؤں کا ذکر ہے مسجد میں آنے کی دعا نکلنے کی دعا کھانا کھانے کی دعا کھا چکنے کی دعا بازار میں آنے کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا سواری پہ چڑھنے کی دعا اترنے کی دعا لباس پہننے کی دعا سونے کی دعا لباس اتارنے کی دعا خدا کی قسم جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائیں ہیں میں موجود ہیں کسی ایک دعا میں بھی وسیلے اور واسطے کا ذکر ہو کوئی نہیں ہے جب بھی پکارنا ہے رب کو تو براہ راست پکارنا ہے ربنا اللہم اے اللہ عملہ جتنا رب سے میرا تعلق ہے جتنا رب سے پیر صاحب کا تعلق ہے جتنا رب سے ایک ولی اللہ کا تعلق ہے اور گناہ گار لوگوں اتنا ہی رب سے تمہارا تعلق وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ سب کی برابر سنتا ہے یا محمد کہنا کیوں صحیح نہیں ساری کائنات اللہ نے محمد کے لیے بنائی ہے پھر یا محمد کہنے میں عشق کا انداز بھی تو ہے آپ کیوں منع کرتے ہیں غصہ لگتا ہے غصہ لگتا ہے لیکن ہمیں غصہ نہیں لگا بھائی اللہ کرے آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھ جائے بڑے لوگ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے ہیں باپ اپنے بیٹوں کو نام لے کے بلاتا ہے استاد اپنے شاگردوں کو نام لے کے بلاتا ہے پیر اپنے مریدوں کو نام لے کے بلاتا ہے یہ ہوتا رہتا ہے لیکن چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے اولاد اپنے باپ کو نام لے کے نہیں بلاتی شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے نہیں بلاتے اور مرید اپنے پیر صاحب کو نام لے کے نہیں بلاتے اگر بیٹے اپنے باپ کو نام لے کے بلائیں عشق کا انداز تو ہے یا محمد کہنے میں عشق کا انداز تو ہے اگر شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے بلائیں بدتمیز بے ادب کیا ہوتا ہے بدتمیز اگر شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے بلائیں تو بدتمیز بیٹے اپنے باپ کو نام لے کے بلائیں تو بدتمیز مرید اپنے پیر کو نام لے کے بلائے بدتمیز چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے ہاں بڑے نام لے کے بلاتے رہتے ہیں پیر اپنے مریدوں کو نام لے کے بلاتا ہے باپ اپنے بیٹوں کو نام لے کے بلاتا ہے استاد اپنے شگیردوں کو نام لے کے بلاتا ہے لیکن میرے نبی کی عظمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ اکبر ہے الکبیر ہے المتعال ہیں متکبر ہیں اللہ فرماتے ہیں اوے لوگوں باوجود اس کے کہ میں سب سے بڑا ہوں اپنے نبی کا احترام دیکھو پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کہہ کے کہیں نہیں بلایا قرآن نے کہیں بلایا بھائی قرآن میں اللہ نے یا محمد یا محمد ہر نبی کو نام لے کے بلایا میرے نبی کی باری آئی اندازوں کا ذکر کیا میرا نبی کمبل تان کے سوئے اللہ نے فرمایا یا یوہل مزم یا یوہل مدس یا یوہن نبی یا یوہل رسول کسی جگہ بھی نام لے کے تو یا محمد کہنا عشق انداز نہیں ہے میرے بھائی یہ بے ادبی ہے ادب نہیں ہے یا اللہ یا اللہ اللہ تو پھر اللہ ہے اللہ تو ہماری جنس بھی نہیں ہے اور اللہ تو اللہ ہے یا اللہ اور جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے یا اللہ کہنے کا کوئی نہ کوئی مطلب اے اللہ میری مدد کر اے اللہ من فاد چد اے اللہ میرے تھے رحم کر اے اللہ میرے تھے مہربانی کر تو جب کہنا یا محمد اے محمد کہ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں بولو یا محمد اے محمد کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ادب نہیں ہے یہ ادب نہیں ہے اس طرح کہنا بات ہے لطیفے کی سیال کوٹ میں ایک مناظرہ ہوا مرزیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والا دیوبندی تھا مناظرہ کرنے والا دیوبندی مرزیوں سے مسجد بریلویوں کی مسجد بریلویاں دی تو مناظرہ کرنے والا دیوبندی بریلویاں بے کی مناظرہ کرنا ہونا یارویں کھانی ہوتی ہے زیاد زیادہ زیادہ کیا انہوں نے مرزاوں سے مناظرے کرنے ہیں چارا اب مرزائی بڑے حرامی شرارتی تو ہے نا وہ یہودی وہ ذہن جو لڑانے والا ہے تو مسجد پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد یا اللہ تو مرزائی مناظر سامنے آیا نا تو اس کو پتا نا دو بندی ہے مناظرہ کرنا کر دو بندی ہے تو مسیح بریلویاں دیے انہوں نے آپس ہی لڑائیے بھائی وہ مرزائی کہتا ہے مولانا یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد صحیح ہے جو بندی مولوی کے لیے مسئلہ بن گیا بھی آخے صحیح ہے تو مسلک دے خلاف تے جی آکھے غلط ہے تے بریلوی ناراض ہوتے او بلان والے نے میرے دیکھ بتائے نا اے یا اللہ یا محمد صحیح ہے ہمارے مولوی صاحب جو تھے انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو مرزے دی بالکل نہ منو مرزے دی مرزے نو نہیں مننا اس کا یہ مطلب ہے تو وہ کہتا ہے مرزے ہی جو تھا نا وہ کہتا ہے مولانا اے چکر نہ چلاؤ اے یا تیس اردو کا بنا یا اللہ یا محمد یا اللہ دی منو یا محمد دی منو یہ تو اربی کا یا ہے تصویر اردو کا بنا چند عالم کہتے نہ ہی اردو کا یہ اربی کا ہے ہی نہیں اے ہے ہی اردو کا اس نے کہا مولا نہ کلو ہاتھ مارو اے اردو تو وہ ہمارے مولوی صاحب جب کہتے ہیں ہاں بھائی جو سعودی عرب گئے اٹھو بھائی جو حج پہ گئے اور عمرے پہ گئے گیا لوگ اٹھو بھائی دہ بارہ بندے کلو گئے ہاں بھائی تم گئے ہو جدے کتائی لکھا یا اللہ یا محمد انہیں آخ جی نہیں تم گیا مکے کئی لکھا وہ دیکھا یا اللہ یا محمد انہیں آخیا جی نہیں تھی گیا مدینے کتھائی کتنے ویکیا یا اللہ یا محمد لوگ آخیا نہیں ہو سکے اربی کا ہوتا تو اتے آکستان تو اردو کا ہی ہے یہ مطلب ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو مرزے دی بالکل نہ منو بچی کا نام ملائکہ عروج جائز ہے نہیں سدھا سیدھا ادرا رکھو کم مکے ہاں. ملائکہ عروج ملائکہ تو بھائی کوئی نام نہیں ہے یہ ملک کی جمع ہے ملک کی تو عروج البتہ نام رکھا جا سکتا ہے صرف عروج عروج بمینا بلندی عروج بمینا بلندی عروج نام رکھا جا سکتا ہے شریعت میں عورت کے کون کون سے نام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں دیکھیں بچوں کے نام میں تو عبداللہ اللہ عبد الرحمان یہ آپ نے پسند کیا اور فرمایا اللہ نوی پسند ہے تو بچیوں کے نام میں آپ ایسے نام رکھیں جن کا اچھا سا معنی ہو اور کسی صحابیہ کا نام کسی نیک بندی کا نام ہو اور اس توقع پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی اس عورت کی مانند بنا دے عائشہ حفسا آسیہ رقیہ زینب میمونہ یہ اس طرح کے نام صحابیہ کے ہیں نبی پاک کے ازواج متحرات کے ہیں اور نبی پاک کی بیٹیوں کے دیہاتوں میں اکثر لوگ دس محرم کو قبرستان جاتے ہیں دال وغیرہ ڈالتے ہیں قبروں پر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نہیں جی دیکھیں قبرستان جانے کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا جائز نہیں جی قبرستان جانا سنت ہے جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ قبرستان جائیں شب برات کو جانا ہے یا دس محرم کو جانا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کوئی دن مخصوص نہیں کرنا پھر اس کے لیے لپائی کرنے کے لیے دن مخصوص کرنا پانی ڈالنے کے لیے دال ڈالنے کے لیے یہ سب رسمیں ہیں نیکی سمجھو گے تو یہ بدت بن جائے گی یہ غلط کام ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے جی دس محرم کو قبرستان میں عورتیں بھی جاتی ہیں کیا یہ جی جائز ہے؟ نہیں جی عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے جی میرے پیارے پیغمبر حضرت سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت اللہ علا ذائے القبور ول متحظین علیہ علی المساجد والسروج قبرستان جانے والی عورتوں پر خدا کی لانت ہو اور جو لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں ان پر بھی لانت ہو اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی کیا ہو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ قبرستان جانے سے منع کرتے ہیں میں پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں کچھ نہیں جانتا ہوں قبرستان جانے کا شریعت کے مطابق طریقہ بتا دیں نہیں بھائی کسی نے آپ کو غلط بتایا کہ میں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی موقع ملے تو بندے کو قبرستان جانا چاہیے دن میں رات میں صبح و شام جب بھی موقع ملے اب آپ مجھ سے سن لیں اس کے جانے کا طریقہ جب بھی قبرستان جانا ہے تو تین نظریے لے کر جانا ہے کتنے نظریے جب بھی قبرستان داخل ہونا ہے تو تین نظریے زیر میں رکھنے ہیں پہلا نظریہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے نبی کی سنت ہے پہلا ذہن میں کیا نظریہ رکھنا ہے کہ میں قبرستان کیوں جا رہا ہوں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 کہ حضرت حسین کو کس طریقے سے لاؤ مقصد ان کا کیا تھا انتشار پیدا کرنا اختلاف پیدا کرنا لڑائی کی کیفیت پیدا کرنا مسلمانوں کو پھوڑ دینا ایک فوج حضرت حسین کے ساتھ ہو ایک یزید کے ساتھ ہو یہ آپس میں لڑتے بھرتے رہیں اور ترقیہ مسلمانوں کی رک جائے یہ مقصد تھا ان لوگوں کا وفد بھیجے آ جاؤ جب وفد نے یہ کہا نا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے گریبان پکڑ لیں گے تو حضرت حسین جانے کے لیے تیار ہو گئے سلحج کی آٹھ تاریخ تھی جب لوگ احام باندھ کے مناج آ رہے ہیں جب لوگ احام باندھ کے منا جا رہے ہیں حضرت حسین اپنے بال بچوں کو لے کے کوفے جا رہے ہیں بال مور نے لکھا آٹھ ضلع تھی بال مور نے لکھا دس ضلع تھی جو بھی تاریخ ہو حضرت حسین جانے لگے کس کس نے روکا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے روکا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ نے روکا ابو واقد لسی نے روکا ابو سعید خدری نے روکا آپ کے چچا چچاد بھائی عبداللہ ابن جعفر نے روکا آپ کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیجہ نے روکا ایک بندہ تھا روکنے والا حضرت ابن عباس نے جب روکا نا کون ہے ابن عباس حضرت علی کے چچا کا بیٹا ہے تو حضرت حسین کا کیا الگ چچا چچا حضرت علی کا جو چچا دال بھائی ہے تو حضرت حسین کا کیا لگا چچا حضرت عبد اللہ بنی عباس نے کہا بتیجے کوفی گدار ہیں آپ کے باپ کو شہید کیا کوفی گدار ہیں آپ کے بھائی کو خنجر مارے کوفی گداریں آپ کے بھائی کے لیچے سے مسلح کھینچا کن کرداروں کے پیچھے چل پڑے ہو نہ جاؤ حضرت حسین نہیں رکے ابن عباس کہتے ہیں اگر مجھے امید ہوتی کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں گا تو تم رک جاؤ گے تو میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاتا پھر ایک جملہ کہا ابن عباس نے ابن عباس کہتے ہیں بھتیجے اگر مجھے امید ہوتی کہ تم میرے کہنے پہ رک جائے گا میں تیری دہڑی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا تیرے سر کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا لیکن مجھے امید ہے تم رو رکو گے حضرت حسین نے کہا نہیں یہ ساٹھ بندے آئے ہیں یہ خط دیکھو کوفے والے بڑے تنگ ہیں ان کا امیر کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں میں نے ضرور جانا ہے ابن عباس نے وہاں ایک جملہ کہا بتیجے میرے کہنے پہ رک تو نہیں رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری داڑھی کو خون سے رنگین ہوتا ہوا جس طرح تیرے باپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوئی میں تیری داڑھی کو خون سے رنگین ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ابن عباس نے سمجھایا ابن عمر نے سمجھایا عبداللہ ابن جعفر نے سمجھایا ابو واقد لیسی نے سمجھایا ابو سعید خدری نے سمجھایا محمد ابن انفیزا نے سمجھایا حضرت حسین نے کسی کی بات بھی نہیں مانی نہیں مانی وہ گڑکلا کے لے جا رہے تھے سارے ہی سمجھا رہے ہیں. حد ہو گئی ہے سارے ہی سمجھا رہے ہیں. ایسا کوئی اثر ڈالا ہمارے استاذی مکرم ہیں حضرت مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی دامت برکات ملالیاں اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے صحت کے ساتھ اللہ لمبی زندگی دے انہیں ایک کتاب لکھی ہے مظلوم کربلا اس میں مجھے پہلے پتہ تھا اپنے استادوں کا کہ میرے استادی مکرم کا موقف کیا ہے لیکن اس کتاب میں انہوں نے اپنے اس موقف کو لکھا کہ ان ساتھ آدمیوں نے حضرت حسین کو اغوا کر لیا تھا ان ساٹھ بندوں نے حضرت حسین کو کیا کر لیا تھا ایسا چکر چلایا ان ساٹھ غداروں نے انہوں نے اغوا کی پوزیشن بنا لی اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے چنانچہ میں اختصار کے ساتھ بات کو آخر تک لے جاؤں کسی کی بات نہ مانی سب روکتے رہے حضرت حسین نے نہ مانا بھائی روکتے رہے نہ مانا چچا روکتے رہے نہ مانا حضرت اپنے ستےلے بھائی روکتے رہے نہ مانا چاہ کے بیٹے روکتے رہے نہ مانا چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک جگہ پہ اطلاع پہنچی کہ مسلم ابن عکیل جس کو آپ نے کوفے بھیجا تھا حقیقت حال کے دریافت کرنے کے لیے کوفیوں نے ان کو قتل کر دی کوفیوں نے ان کو قتل کر دیے ہیں یہاں میری بات پہ آپ ذرا توجہ کریں گے توجہ چاہوں گا آپ کی جس مقام پر حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے فریقین کی کتابیں کہتی ہیں فارات اور رجو ہوا حضرت حسین نے وہاں ارادہ کر لیا اور رجو ہوا بولو واپس جانے کا ارابر رجو کہ میں واپس چلا جاؤں لیکن مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں حسین نہیں جب تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے اب واپس کار کے لیے جانا ہے اب تو مسلم کا بدلہ لے کے جا حضرت حسین پھر مجبورن چلے مسلم کے بھائیوں کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالے ورنہ یہاں سے واپس جانا چاہتے تھے اس پیٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں آگے جا کے میں اس بیٹھ پر پھر گفتگو کروں گا واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم کے بھائیوں نے زد کی اور حضرت حسین نے ان کی زد کے سامنے ہتھیار ڈالے اور ان کے ساتھ چل پڑے چلتے چلتے چلتے ایک مقام پر یزید کا ایک دستہ ابن سات کی قیادت میں ملتا ہے عمر ابن سات بڑے لوگ گالیاں نکالتے ہیں ابن ساتھ کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں ابن ساتھ ابن ساتھ ایسا تھا ابن ساتھ ایسا تھا ابن ساتھ, تھا ابن ساتھ. پتا ہے ابن ساتھ ہے کون ابن ابی وکاس کا بیٹا ہے ابن ابی وکاس کون ہے ان دس صحابیوں میں شامل ہے جس کو میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے ابن ساتھ ابن ابی وکاس کا بیٹا ہے ابن ابی وکاس کون ہے میرے نبی کا رشتے میں مامو نبی پاک اس کو مامو کہہ کے بلاتے ہیں پوت کے میدان میں جب نبی پاک پر تیروں کی بچھار ہو گئی تھی تو سارے انہیں ابھی وکاس تیر چلاتے تھے نبی پاک انہیں تیر پکڑاتے جاتے تھے ایک ایک تیر پکڑاتے تھے نبی پاک ساتھ چلاتے تھے اور نبی پاک تیر دیتے ہوئے سات کو کہتے تھے ارم یا ساتھ ارم یا ساتھ ارم یا سات فضا کا ابھی مومی سات تیر چلاؤ تجھ پر محمد کا باپ بھی قربان تجھ پر محمد کی ماں بھی قربان یہ واحد آدمی ہے جس کے لیے نبی پاک نے اپنے ماں باپ کی قربانی کی دعا دی ہے تجھ پر میری ماں قربان تجھ پر میرا باپ قربان چلاؤ ابن سعد اس سعد ابن ابی وکاس کا بیٹا ہے سعد ابن ابی وکاس نبی پاک کا مامو ہے ابن سعد نبی پاک کا ماموزاد بھائی ہیں ماموزاد بھائی ہیں تو حضرت حسین کا کیا لگا نا, نا حضرت حسین کا کیا لگا نبی پاک کا جو ملویر لگا ابن ساد نبی پاک کا لگا ملویر تے حضرت حسین دا کیا لگے نان ابن ساد نے راستہ روکا کہاں کدھر کیا ارادے کہ یہ خط انہوں نے بلایا ہے کوفے جا رہا ہوں ان کا امیر کوئی نہیں برباد ہو رہے ہیں مجھے بلایا انہوں نے کہ کنہوں نے کہ فلاں چودھری صاحب نے ابن سعد نے کہا فلاں چودھری تو میرے نال کھلوتا ہی وہ دیکھو فلاں چودھری آ کہ وہ فلانا بھی یہ تو کاف لیگ بن گئی ہے وہ سارے نہیں ان کو ویسے کاف لیگ سے نہیں تجبی دینی چاہیے ہمارے سیاسی سبحان اللہ ہمارے ملک کی سیاست صدقے جاؤں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھئے گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھئے گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں کنجری اتنے بستر نہیں بدلتی جتنے یہ سیاستدان پارٹیاں بدلتی شرم دیکھو انہوں نے اللہ اکبر اللہ وہ دیکھو سارے چودھری چودھری تو مشہور ہوتے ہیں نا شہر میں جو بڑے بڑے سیاسی پنڈت ہوتے ہیں مشہور لوگ ہوتے ہیں نا مشہور لوگ ہوتے ہیں کوئی چھپے ہوئے ہوتے ہیں کوئی حضرت حسین نے دیکھا فلانا بھی ہو چودھری فلانا بھی فلانا حضرت حسین نے پرواز خط نہیں لکھے یہ خط تمہارے نہیں ہے انہوں نے کہا اللہ دی کس ہمیں اصل نہیں لکھے ہم نے نہیں لکھے ہیں اور یہ تمہاری مارے ہمیں ان کا بھی پتہ نہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں ابن ساتھ کے ساتھ ہیں ہم نے کوئی خط نہیں آپ کو لکھا یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکا اے گل سی سمجھ آ رہی مکے بھی دوست روست اب ایک ایک دوست کی بات یاد آنے لگی ابن عباس کی ابن عمر کی ابو سعید خدری کی ایک ایک کی بات دین میں آنے لگی فلاں سمجھاتا تھا فلاں کہتا تھا فلاں کہتا تھا فلاں کہتا, کہتا تھا میں کسی نے نہ نہیں میں ٹردا آیا وہ دیکھو سامنے غدار کھڑے میں نے خط لکھ کے بلایا آپ اندر کھڑوتے تھے یہاں آ کے حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکا بولو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا میرے ساتھ فریب ہو گیا میرے ساتھ مکاری کی ہے ان کوفیوں نے چناتے جب سمجھ آ گئی تو حضرت حسین نے تین شرطیں پیش کی اے لوگوں خدا کی قسم یہی تین شرطوں والی بات پکا لو دنیا کا کوئی بندہ تم سے بات نہیں کر سکتا آج اخباروں والے لکھتے ہیں یہ حق و باطل کی لڑائی تھی اسلام اور کفر کا مارکا تھا دین بدل گیا تھا زندہ کر دیا حضرت حسین نے حکو باطل کی جنگ تھی یہ اسلام اور کفر کا مارکا تھا لوگ جو آتے ہیں کیسے چلے جاتے ہیں میری بات سنیے گا جذبات سے حق کے سنیے گا حضرت حسین کی کہیں پوزیشن خراب نہ کر بیٹھو بڑا نازک معاملہ ہے خدا کی قسم بڑا نازک معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے حضرت حسین نے یہاں ابن سات کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی ساری کتابوں میں ہے یا کوئی نہ سین شین کی کتابیں اٹھاؤ البدایا ون نے آیا اٹھاؤ ابن اصین اٹھاؤ راسل حسین اٹھاؤ تلخیص سے شافی اٹھاؤ الارشاد اٹھاؤ جتنی کتابیں تاریخ کی اٹھا لیجئے جس میں کربلا کا واقعہ اور جو تمہارے کالج میں پڑھائی جاتی ہے جھوٹی تاریخ وہ اٹھاؤ چلو اس اسرائے شرطاں لکھی اس تو جان نہیں چھوٹنی ان تین شرطوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہو واقعہ کر پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہو عربی میں فارسی میں پشتوں میں پنجابی میں اردو میں کوئی سی کتاب لاؤ ہر کتاب کے اندر یہ تین شرطیں موجود ہیں ان تین شرطوں میں حضرت حسین نے پہلی شرط لگائی مجھے واپس جانے دو بولو زور سے بولو. بولو کون کہہ رہا ہے کیا شرط کہتے پیش کرتے ہیں مجھے واپس جانا کیوں ہوں یزید صحیح ہو گیا سی ہوں حکومت ٹھیک ہو گئی مجھے سی مجھے اب کفر ختم ہو گیا تھا واپس کیوں جانا چاہتے ہیں دو جواب بولو کوئی اگر یہ اسلام اور کفر کا مارکا تھا مست پوزیشن خراب کرو حضرت حسین کی خدا کی قسم خدا گواہیں میرا ضمیر کہتا ہے میرا یہ ایمان ہے اگر سامنے کفر ہوتا اگر سامنے باطل ہوتا اگر سامنے دین بدل رہا ہوتا علی کا بیٹا کس جاتا واپس کبھی نہ جاتا جاتا تم بولو جاتا کہتے ہو یہ کفر اسلام کی لڑائی تھی اکو باطل کا مارک آتا تو پھر واپس کیوں جا رہے تھے اس طرح تو حضرت حسین کی پوزیشن کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی علی باللہ بلا علی آزو بلّہ ڈر گئے ہاکم بدان ہزار بار توبہ بزدل ہو گئے اس تصور سے بھی خدا کی پناہ اگر سامنے کفر ہوتا اگر سامنے باتل ہوتا نانا کا دین مٹ رہا ہوتا خدا کی قسم حضرت حسین کبھی واپس نہ جاتے, جاتے, جاتے میرا ایمان ہے حضرت حسین مت مٹ جاتے بچے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے واپس ہو اور یہ تو حسین ہے اور یہ تو حسین ہے یہ تو حسین ہے میں تمہیں حسین میں تمہیں ہندوستان کا حسین احمد نہ دکھاؤں گا اور یہ تو حسین ہے اور جس کے جس حسین کے نام پر اس نے اپنا نام رکھوایا حسین احمد کوئی ہے نسبت خدا کی قسم حضرت حسین کی یوتیوں کی تلووں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی حسین احمد سے بہتر ہے حضرت حسین بہت اونچی ہے حضرت حسین اور حسین احمد مدنی خدا کی کسم نسبتی کوئی نہیں کراچی کا خالقینہ حال ہے انگریز کی حکومت ہے انگریز جج ہیں انگریز جج کہتا ہے حسین احمد تم نے یہ فتوا دیے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے کون کون پیش ہوئے تھے اس دن مولانا ابوال کلام آزاد ایک حسین احمد مدنی دو مفتی کفیت اللہ تین مولانا سعید احمد دلوی چار خالق دینا حال ہے چاروں دیوبند کے سکوت کھڑے حسین احمد تم نے یہ کہا ہے فتوا دیے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حسین احمد مدنی انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے فتوا دیا ہے کیا ہوتا ہے متلا دیا ہے کیا ہوتا ہے میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حضرت مدنی نے تو نہیں کہا مجھے واپس جانے دو میں نے واپس جان دے مجھے سوچنے دے بتوا دیا ہے کیا ہوتا ہے ہائے دو بند پتہ نہیں تصا کڑے کڑے ہیرے پیدا کیتے دارل دو بند دارلون دو بند تو کیسا ادارہ تھا سمجھ نہیں آتا سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جسٹس کیانی کی عدالت میں کھڑے ہیں اور جسٹس کیانی کہتا ہے شاہ جی یہ ایف آئی آر ہیں آپ کے خلاف آپ نے کہا ہے کہ اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری میں کم ہی ختم کر دینا اس کا آپ نے کہا ہے شاہ جی نے کہا جسٹس جس کی علی کہا ہے کیا ہوتا ہے کہا ہے کیا ہوتا ہے میں اب بھی کہتا ہوں اگلا جملہ سنو اگلا میں اب بھی کہتا ہوں عدالت کو یقین نہیں آتا تو نبوت کا دعوی کر کے دیکھے شام سے پہلے قتل نہ کر دوں اتا اللہ شاہ کا کہنا لیکن اتا اللہ شاہ بخاری نے یہ تو نہیں کہا مجھے واپس جانے دو میں رجوع کر دوں میں پیچھے ہٹنا میں اپنا موقف بدلتا ہوں موقف نہیں بدلنا انگریز کہتا ہے جج کہتا ہے خالقی نال میں حسین احمد انگریز میں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ فتوا دینا بغاوت ہے حکومت سے بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا سزائے موت ہے پھانسی تاریخ کے یہ لفظ ہیں حضرت مدنی نے لٹھا اپنی بغل سے نکالا میز پہ پھیلا کے کہا سزا جانتا تھا اسی لیے تو کفن دو بنگ سے ساتھ لے کے آیا موقف نہیں بدلا ہے حسین آمد مدنی نے اگر موقف نہیں بدلا حضرت حسین نے کیوں بدلا سوال تو میرا یہ ہے ہاتھ باندھ کے پیچھے آ رہے ہیں سفر کرتے کرتے کرتے کرتے ایک جگہ پہ کہتے ہیں مجھے <تصف> بولو ہے یہ شرط کے کوئی نہ اور بولو بولو ہے یہ شرط کے کوئی نہ ہو کسی عدالت میں ابو کلام آزاد پیش ہوتے ہیں تو عدالت جب کہتی ہے ابل کلام تو یہ جواب ہی نہیں دیتے نہیں کہتے لبیک آ ہوں حاضر ہوں نا ابول کلام نے کہا حضرت آپ کو بلا رہا ہے آپ کہیں نا میں موجود ہوں فرمایا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے ابل کلام تو لوگ مجھے کہتے وہ تک کلے ہوں ابل کلام کہہ دیتے جج نے کہا کیا نام ہے آپ کا کہ احمد مہین اس نے لکھ لیا ولد فلاں لکھ لیا قوم سید لکھ لیا پیشہ مولا ابول کلام اور نے فرمایا پیشہ تو بتاتا ہوں لکھو گے اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں ابوال کلام نے کہا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا بے انگریز کے خلاف بغوت کرنا اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو ہوش میروں مولانا ابوال کلام آزاد نے ایک جملہ کہا فرمایا یہ میری جوانی کے ساتھی کھڑے حسین احمد سعید احمد مفتی کفیت اللہ جوانی کے یاروں سے یاروں کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی ان سے پوچھ کے دیکھ جب سے ہوش سنبھالا ہے ابوال کلام نے آج تک زنا بھی کبھی نہیں کی اور جھوٹ بھی کبھی نہیں ہوتا اس نے جب قید لکھی نا چھ مہینے قید با مشقت اس انگریز کے دل میں تھوڑے مولوی یہ جرکھ جائے گا ڈر جائے گا مولوی ہے چھ مہینے قید با مشقت انگریز کی تو مولانا ابوال کلام آزاد نے وہاں ایک جملہ کہا تھا اے اردو دان لوگوں جملہ سنو اور سردنو جب اس نے کہا نا چھ مہینے قید ب مشقت اور مولاب کلام آزاد کی طرف دیکھا تو مولابل کلام آزاد نے فرمایا جناب جج چھ مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے خدا کی قسم یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں مؤٹ نہیں بن رہا لیکن حضرت حسین یہاں آ کے کیا کہتے ہیں بولو بولو بولو ہاں یہی ایک نقطہ بکالو سرگود والو دنیا کا کوئی بندہ تم سے بات نہیں کر سکتا ورنہ حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہو جائے گی خدا کی قسم خراب ہو جائے گی موقف نہیں بدلا اور یہاں تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بلحال نے موقف نہیں بدلا نہیں بدلا بلال نے نہیں کہا امیا مجھے واپس جانے دے نہیں کہا بلال تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے کہتا ہے جتنا رب کو ماننے کا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں ہے سرگودا کے لوگوں سمیا کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے سمیا نے موقف نہیں بدلا ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں ابو فکیہ نے موقف ہو نہیں بدلا, بدلا. زنیرا کی آنکھوں میں لوہے کی تلاخیں پھیر دی گئی زنیرا نے موقف نہیں بدلا. بدلا امام احمد ابن حفل کی پیٹھ پر کوڑوں کی بارش ہوئی امام احمد کا بیٹا کہتا ہے خدا کی قسم وہ کوڑے اگر ہاتھی کے جسم پہ مارے جاتے تو شاید ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا جو کوڑے میرے باپ کی پیٹھ پہ مارے گئے تھے اور کوڑے مار کے وہ کہتے تھے احمد مانو قرآن مخلوق ہے قرآن حابث ہے قرآن قدیم نہیں ہے قرآن رب کی صف نہیں ہے قرآن مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں مانو اس کو کوڑا لگتا منوانے کے لیے کہتے امام احمد کہتے ایسولی بے کتاب اللہ باب سنت رسول اللہ اور کوڑوں سے منوانا چاہتے ہو کوڑوں سے نہ منواؤ قرآن کا حوالہ دے کے منواؤ کوڑوں سے نہ منواؤ میرے نبی کے کسی فرمان کا حوالہ دے کے منواؤ یہ میں کتاب اللہ کوڑے لگتے رہے جنازہ جیل سے اٹھا امام احمد نے موقف نہیں بدلا امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا موقف امام ابو حنیفہ نے نہیں بدلا یہاں حضرت حسین کیا کہتے ہیں بے نظیر موقف بدلے نواز شریف بدلے سرداری آٹھواں سال سردا پہ آپ بدلے الیاز ولہ علی آزب بلا علی آزو بلا حضرت حسین کا ایمان ایڈا ہی مضبوط نہیں سی اتنا موقف آپ نے کمزور کر دیا حضرت حسین کا اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو بندے خدا کے نام ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ حضرت حسین پیچھے ہٹتے کہ آگے جاتے لیکن حضرت حسین کیا کہتے ہیں واپس اور یہاں نہیں کہا یہ بات تو حضرت حسین نے وہاں کہہ دی تھی جہاں ان کو مسلم کی شہادت کی اطلاع وہاں کہہ دی تھی فاراد الرجوعہ رجوا ارادہ کس کا کر لیا تھا واپسی کا ارادہ کر لیا تھا وہ تو مسلم کے بھائی سامنے آ گئے تو حضرت حسین کو آگے بڑھنا پڑا یہ سب کسے کس کہانیاں ہیں لوگ جوڑتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں تو تن سنانے رہتے جی سنتے رہتے اللہ برکہ پوش خاتون سی علی اکبر رات کو نکلے برکہ پوش خاتون تھی کنکریاں صاف کر رہی تھی کنکریاں صاف حسین کو آ کے بتایا بابا ایک برکہ پوش خاتون تھی کنکریاں صاف کر رہی تھی حضرت حسین نے فرمایا پتر اے میری ماں فاطمہ آئی سی بھائی صبح اتنے میرے پوتریاں ڈگنا انہوں کنکریاں نہ لگتی یہ شام غریبا کے نام پہ طالب جوری صاحب آئیں گے پھر وہ پڑھیں گے مسائب حسین کا سر کچ گیا تو سارے کام آ گئے تو زینب نے دیکھا کہ سکینہ سکینہ نہیں ہے سکینہ سکینہ کہاں ہو سکینہ نہیں ہے تو زینب خیمے سے باہر نکلی لاشوں میں دوڑتی ہوئی ایک جگہ سے آواز آئی سکینہ زینب بحل سکینہ میرے سینے پر ہے اس لیے کہ یہ باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی آج بھی سکینہ بھاگتی بھاگتی باپ کے پاس گئی باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی چھ سال کی سکینہ باپ کے لاشے سے چمتی ہوئی ہے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کون دسے دس بے کربلا دے واقع سکینہ کی عمر پنجی سال سی کون دسے دس شادی شدہ تھی ان کے شوہر کا نام عبداللہ ابن حسن تھا حضرت حسن دی نو سی اپنے چاچے دے پتر دی شادی ہو چکی سی عبداللہ نال عمر سی پنجی سال اس بنائی چھ سال دی چھ سال دی نہ بنایا تو بہتو کن روئے کس طرح لوگ چھ سال بنا تو لوگ روئیں گے نا اتنے تو روانے پہ بیڑے دی ڈبی ڈھا کے روانی پہ آبے حضرت حسین پٹھان تھی بند ہو گیا پٹھان بند ہو گئی کوئی فرق نہیں جا کے آیا بھی تو رو پے اس کھوچے حضرت حسین کا بیڑا بھی بند کر دیا گیا ہوں رونے آ کے او بیڑا بھی بند کر دیا گیا بڑا ظلم کیا ہونے بھائی سکینہ کی عمر کتنی ہے کیسے کہانیاں گرام مخترم اور ہر قسم اسلامی کے سٹ و دکان کا تیار چاہتے تو ہی دسنت کے مرکز کی سہانے بازار نشادہ کروائے